بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے اندرہ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 وََّ لينَ التَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَلَ أَمَا نَعُدهُم إَِّا لقَرّبونَ إلَ اللهَِّ زُلفَ إِ اللهَّهَا يَحكُم بَيْنَهُم دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنا لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں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 وہ تو دلوں کی پوشیدہ واتوں تک سے آگا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِیبًا إِلَيْهِ دَعَا رَبَّهُ مُنِیبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نسی ما کان يدعو إليه من قبل و جعل لله اندادا لیضل عن سبیله قل تمتع بکفرک قلیلا انك من اصحاب النار اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے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 الج ن چر پلین اللہ دین لو ان بھلا مشرق اچھا ہے یا وہ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 اور اللہ کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا قل امرت ان اعبد مخلصا له کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں وَأُمرت لأن أكون أول المسلمين اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب عظیم کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے قل اللہ اعبد له دینی کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے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 کے اوپر آکھ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے فرش ہوں گے یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈر آتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھی سے ڈرتے رہو والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابو الى اللہ لهم البشراء فبشر عباد اور جنہوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ بتوں کو پوجے اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لئے بشارت ہے تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو القول احسنه هداهم اللہ اک اللہ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 لا جس شخص پر عذاب کا حکم سادر ہو چکا تو کیا تم اسے جو دو میں پڑا ہو نکال سکتے ہو لکینت غوری تمری الله لا يخلف الله لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن میں بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا ألم تر أن فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأرض فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لأولي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 اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دوہرائی ہی جاتی ہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگتے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں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 قبل جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکزیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی سہم اللہ خز بلا اکب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 تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں قرآن عربی غیر ذیع وجل لعلہم یتقون یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ در مانے ضرب اللہ مثلا رجلا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 ام انكم يوم عند ربكم تختصمون پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گی تمن اولمن کی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 جاء وصدق به هم المتقون اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہے جز مفسنی وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے نیکوکاروں کا یہی بدلہ جز ہوں اجرهم اجرهم يعملون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 کیا اللہ عزت والا اور بدلہ لینے والا نہیں ہے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 زل چلکبلی بلخو شمنی تدی عَلَيْهَا وَمَا انل وم چال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 لهو ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے واذا ذكر الله وحده اشم ازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره وَإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون اور جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں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 فیصلہ کرے گا الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پی مدل مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب معلومت ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے رہائی پانے کے بدلے میں دے ڈالے اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا وہ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 اور وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے قومی کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے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 نسوئی ہسو تالو مین ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کو کوتا پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہسی ہی کرتا رہا نیل کم منل متقی یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا او چکول من مشکنی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 اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا تو ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے اللہ کل کل اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی وہ ہر چیز کا نگراں ہے هم اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں قل افغیر اللہ کہہ دو کہ اے نادانو تو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں کو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 وما قدر حق جميعاً قبضته سبحانه اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے بلند و برتر ہے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 فورن سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے وہ اشرو بنور اور نوری تب و جی ابن نبی نش و جی ابی نوش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 مجھت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم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 کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تم کو ڈراتے تھے تو وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تھا قیل کہا جائے گا کہ دو زخ دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے سو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے وسیف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 بہت اچھے رہے اب اس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے